یا نبی اللہ نسائی صفا دو سو بیس حدیث نمبر بارہ سو اکیاسی ون ٹو ایٹ ون فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد حمد و فنا و دروج شریف پڑھنے والے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا تو نماز کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین پھر آکا پر درود پڑنا چاہیے الحمد اللہ رب العالمین اسور تو علی سید المسلیم پھر دعا کرنی چاہیے اللہ سے جو مانگنا ہے مانگنا چاہیے انشاءاللہ اللہ جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی جو اللہ سے مانگا جائے گا اللہ تعالی عطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئے نی حو جا جائ ن ہو زور جا جائ نو رو غم مک گئے زمانے تاری ہو غم مک گئے زمان دے وہ ماہ مبارک جس میں ہمارے علی سلاۃ اسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی جاری اساری ہے پیارے اکالی سلاۃ اسلام کے مبارک اور صاف کما حق کو کوئی بیان نہیں کر سکتا بعد از خدا بزرگ تو قصہ لیکن رضا نے ختم استحر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ہمارے صلات اسلام کے خصائف آپ کے اوساف مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ عالم ارباح میں یاد رکھیے پہلا عالم ہے عالم ارواہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا فرمائیں تو ہم عالم ارواح میں تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ماں کے پیٹ میں رہے پھر دنیا میں آئے اس کے بعد پھر ہم مریں گے یہ عالم دنیا ہے پھر عالم برزخ ہوگا قیامت قائم ہونے سے پہلے مرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے پھر عالم آخرت ہوگا تو عالم برزخ میں عالم ارواح میں عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیم صلاحت وسلام کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عرد لیا کیا عہد لیا کہ اگر وہ حضور انور صلی اللہ علیہ ول وسلم کے مبارک زمانے کو پائیں گے تو آپ پر ایمان بھی لائیں گے آپ کی مدد بھی کریں گے اور اس عہد مبارکہ کا ذکر قرآن پاک میں فاراتین سورہ علی عمران آئٹ نمبر 81 میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا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 کیا تم نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی کس نے امبیا نے سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں بولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وضاح الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اعظم علیہ صلاحت واللام سے لے کر اس کے بعد جس نبی کو بھی نبوت عطا فرمائی اس نبی سے سید امبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا کہ یہ امبیا اپنی قوموں سے عہد لیں امبیا نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم تشریف لائیں اعلان نبوت فرمائیں تو یہ امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ اسلام کی پتہ چلا ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں افضل ہیں آلہئیں بالا والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت آیت میساک سریالی عمران کی اس آیت کے تحت جو ابھی میں نے تلاوت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان فضائل بیان کی پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اس آیت مبارکہ میں عظمت مصطفیٰ کے رنگ برنگے خوشبودار مدنی پھول ہیں مثلاً اللہ تعالی نے یہ محفل قائم کی جس میں انبیاء کرام شامل تھے اس میں میرے نبی کی شان ہے رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے کی کی نہ کیتا یار نے یار واسطے اللہ تعالیٰ نے خود عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا اور عظمت مصطفیٰ کے سامعین سننے والے کون تھے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام علی سلاط و کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی اور میرے اکالی سلاط اسلام کا ذکر جاری ہوا آپ کی شان و عظمت کا بیان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا تمام انبیاء علی مسلاط وسلام کو بطور خاص آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا انبیاء اکرام علیم صلاحت وسلام کو ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء سے اقرار لیا حالانکہ انبیاء علی مسلاط والسلام کسی اللہ تعالی کے حکم کا انکار نہیں کرتے انبیاء نے اقرار کا اعلان کیا اقرار کے بعد انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا گیا اور اللہ تعالی نے خود فرمایا تمہارے اس اقرار پر میں بھی ہوں اور انبیاء اکرام علی مسلاط والسلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مگر پھر بھی فرمایا اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں ہوگا اللہ پر الا حضرت کے فتح کی تیسویں جلد میں الا حضرت کی جو کتاب ہے رسالہ ہے تجلی الیقین یقین وہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے الا حضرت نے تمام انبیاء پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیا دس آیتیں بیان کر کے قرآن پاک کی اور سو حدیثیں بیان کی الحمد تو میرا اکالی سلا تو سلام کہ نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سال سے فرشتے درود پڑ رہے تھے سبحان اللہ اور میرے آکے علی سلاد و اسلام کے خصائص مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ یوم الست سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا یہ یوم الست کیا ہے یہ بلا کیا ہے اللہ تعالی نے تمام روحوں سے پوچھا ابھی دنیا قائم نہیں کی گئی دنیا میں بھیجا نہیں گیا تمام روحوں سے پوچھا الفیر بربکم ترجمہ کنزول ایمان کیا میں تمہارا رب نہیں پارانو سور آراف کی ایٹ نمبر 172 کا یہ حصہ ہے روح نے کہا بلا کیوں نہیں تو سب سے پہلے میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعلیہ سے پیارے آقا اکاعلی سلاط اسلام نے ارشاد فرومیا کیا وہ تمہیں دن یاد نہیں ارج کی ہاں یاد ہے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے حضور نے بلا کہا تھا سبحان اللہ حضرت سعمہ صاحب سال بن صالح امدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء کے بعد مبوس ہوئے وزور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر تقدم کیسے حاصل ہوا سب سے اولیت کیسے حاصل ہوئی تو حضرت سینا امام باقر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدمیوں کی پیٹھوں سے ان کی اولادیں روزے مساک نکالی انہیں خود ان پر گواہ بنانے کو فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب سے پہلے رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو سب انبیاء پر تقدو میں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد مبعوث کیے گئے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی ہمارا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی ہے مراقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم یہ خصائص آپ کے اوساف کریمہ میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو بت آندھے یعنی منہ کے بل گر پڑے اور اس کو مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمان رضوی نے یوں نظم کیا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کار جھوم کر کہتا تھا کار با و سلام اے ہن شاہے مدینہ صلات و ہمارے آقا صلاح تو اسلام کی آمد ہوئی تو بت تھر تھرا کر آپ کی حیبت کی بنا پر اونے مو گرنے لگے آپ کے دادا جان حضرت سیدنا میں عبد المختلف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صبح جس صبح چمکا تیبہ کا چاند اچانک میری آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں مقامی ابراہیم کی طرف کعبے کے در و دیوار سجدے کی حالت میں اور کعبے کے اندر جو بت نصب کیے گئے تھے منہ کے گل منہ کے بل گر پڑے اور سب سے بڑا بت حبل اس سے آواز آئی لوگوں خبردار ہو جاؤ آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں سورہ اللہ کیا شان اہلا حضرت کی روایت پڑھتے جائیں اعلی حضرت کے اشعار یاد آتے رہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بی تہ مجر کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجر کو جھکا تیری ہے تھی کہ ہر تیری حبت تھی کہ ہر بت کر گیا آ گیا وہ نور وال جس کا سارا نور ہے سلوم شدید صلی اللہ تعالی علام محمد ولا علی وحلی و بارک وسلم ہمارے پیارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ والی وسلم گیسوں مبارک کیسے تھے سر اقدس کیسا تھا آپ کے کان مبارک کیسے تھے یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنا ہے اور آج ابھی ہم سنتے ہیں میرے آقا علی صلات سلاط والسلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں میرے اکالی سلات السلام کی پاکیزہ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور سیاہ تھیں اور بہت پرکشش تھی اور اس میں بڑی جازبیت اور اٹریکشن تھی پلکیں دراز اور ان پر بال آنکھوں کی فراخی اور حسن پر اضافہ کرتے تھے سحان اللہ میرا کالی سلا تو سلام کی مبارک آنکھوں کی پتلی جو تھی یہ سیاہ تھی بلیک تھی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کا رنگ سفید مائل بسرخی بس تھا یعنی آپ کا رنگ مبارک سفید تھا اور اس میں سرخی کی امتزاج تھی اور ملاوٹ تھی سرحان اللہ سرخی کی طرف مائل تھا اور آپ کی مبارک پتلیاں نہایت ہی سیاحتی اور جو سفید حصہ ہوتا ہے آنکھ کا اس کے اندر سرخ دورے تھے سبحان اللہ اور ہمارے علی سلاۃ اسلام کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی تھیں اور ہمیشہ وہ سرمگی رہتی ماں زاغل بفرو وماں طغ یہ وہ آنکھیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا یہ وہ مبارک آنکھیں جنہوں نے رب تبارک و تعالی کا وطلا کا بیداری میں دیدار کیا اور آنکھ جھپکی نہیں توجہ کہیں اور نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کامل محبت عطا فرمائے آپ کی فرما برداری میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم